آج کے سبق میں سورت الفجر کی تکمیل کی جائے گی آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ, اللہ وجی یہ بڑا مد ہے مد متصل پانچ حرکات آپ کھینچیے جی ریم جی جی تنوین کے بعد جب با آ جائے تو وہاں اخلاب ہوتا ہے اور میم کسی آواز نکلتی ہے ایک الف کے برابر چہرتے یہاں نون مشدد تر بھی غن کریں گے یو مائی دائی یہاں وقت نہیں کریں گے ملا کر پڑھنا بہتر ہے یو مائی یہاں ادغام بغنہ ہوگا اس لیے کہ تنویر کے بعد یا ہے را کے اوپر پیش ہے اس کو پر پڑیں گے اس نون پر اخفاق کریں گے یو میں سین نون مشدد ہے غنہ کیجیے یہاں راہ کے اوپر کھڑا زبر ہے اس کو پور پڑیں گے لیکن ایک الف کے سے زیادہ لمبا نہیں کریں گے وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَا وَأَنَّهُ لَذِكْرًا يَقُولُ يَا لَيْتَنِي يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قدمت لي اللہ یعذبو اللہ یعذبو اللہ یعذبو یہاں ادغام بغیر غن ہوگا زال کی تنمین لام سے یعنی زال کی ایک زیر پڑیں گے نون کی آواز نہیں نکلے گی فو میں ادو اب اد بہ احد فصل ہے تین عرف کے برابر آپ کھینچیں گے یا وقت کی صورت میں دال جب ساکن ہو رہا ہے تو اس کی صفت قلقلہ ادا کریں گے لیکن اگر اس عہد کو آپ اگلی عیت کے ساتھ ملا کر پڑھنا چاہیں اور سانس طویل ہو تو پھر یہ تنوین کے بعد چونکہ واو ہے اس لیے ادغام بغنا ہوگا احدو ولا پھر اس طریقے سے پڑھیں گے کوالا یو سیکو سیکو احد وثاقهو آحد وثاقهو احد یہاں بھی مد منفصل ہے آپ اس کو تین الق کے برابر کھینچیں گے اور یہاں وقف کریں گے تو ہنف سلم تو میں مد منفصل ہے تین الف کھینچیے نون پر شد ہے یہاں غنہ کیجیے پو کی صفت قلقلہ یہاں بھی نون مشدد ہے غنہ ہوگا وقت کریں گے تو ہاں ساکر ہو جائے گی یا او ہن سل کو یہاں دیکھیے اگر آپ اس آیت کے شاید سے ملانا چاہیں تو پھر تا کی پیش راہ سے ملے گی تم جے آئی ہوگا اور جب وقت کر دیں تو اب صورت حال یہ ہوگی کہ آپ الف کے نیچے زیر لائیں، کسرا لائیں گے جیسا کہ جیم کے نیچے ہے لیکن اس کو جب آپ پڑھیں گے تو راہ پور ہوگا اس لیے کہ یہ کسرا عارضی ہے یہ او جے آئی کر کے پڑھیں گے اور یہ مد کریں گے او الی ای کی ارجعي الى ربك راضية مرضية راضية مرضية راضية مرضية مرضية, مرضية, مرضية فادخلي في عبادي یعنی اس کی لمبائی ایک یا کے برابر زیادہ نہیں کھینچنا اور وقت کی صورت میں بھی اتنا اور ملانے کی صورت میں بھی آپ اسی طرح پڑھیں گے واضح جینتی واجی